بات آرواز نصیحت کی باتیں کرنا چاہتا ہے تاکہ ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان بنے جو اس سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو اللہ میں تو صرف آواز پہنچانا چاہتا تھا کچھ دوستوں نے بات سبھی آواز پہنچانا پسند کر کے ویڈیو لگا دی ہے یہ ان کا فعل ہے بارہ میں ہر صورت میں آپ تک آواز پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں سبحان اللہ سب سے پہلے جو اس نصیحت آموز بیان کا انمان ہے وہ ہے کرونا وائرس یورپی فتنہ ہے سبحان اللہ! اس کی حقیقت کیا ہے دوسرے نمبر پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک موسمی بیماری ہے بے شک اللہ حجاللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے کہ ہم تمہیں سال میں دو مرتبہ آزماتے ہیں سبحان اللہ سال میں دو مرتبہ تمہیں آزماتے ہیں چھ ماں باپ جب جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس تبدیلی کے وقت میں تبدیلی کے زمانے میں تمہیں ہم آزماتے تو ہر سال میں دو مرتبہ موسم تبدیل ہوتے ہیں سردیوں کا اور گرمیوں کا اللہ باق قرآن نوازے فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں دو بار آسمان ہیں سبحان اللہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے موسم کا اس طرح سلسلہ جاری کیا ہوا ہے مر آباد ضرور سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ سورت ہے توبہ آیت نمبر ایک سو چھبیس ابلا جراؤ نا ان نہ ہوں جو تنو نفی کل عام مرتن تو مررتاً تم لا یتوبون ولا ہوں جب کرو اس آیت کریموں کے اندر مختلف افوال ہیں لیکن اشارہ اس بات کی طرف بھی ممکن ہے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و الگ الگ انسانوں کو اس طرح سختی کے ساتھ آزماتے رہنا ہے یہ اس کا دستور ہے اور اس کا مقصد یعنی اس کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں آہ! اور کوئی مقصد نہیں اس کا مقصد اللہ تعالی کی طرف انسانوں کے دلوں کو راجیہ کرنا مائل کرنا تاکہ وہ اپنے خالق تعلی کی نا چھوڑ کر اس کو فرما پروگرام اسی لیے اور مقام پر پروردگار فرما رہا ہے سورت عائت نوزار بیالیس میں ولکت ارس اللہ اما میم اس کی حکمت اللہ پاتی ہے اس کی جو کیفیت اور صورت مجھے بتائی گئی ہے کہ جی نزلہ زکام لگتا ہے چھاتی جام ہو جاتی ہے بند ہے حرارت رہتی ہے بخار سا محسوس ہوتا ہے ارے بھائی یہ تو وہی سردی کے موسم میں بدلتے ہوئے موسم میں یہ تکلیف سال میں دو مرتبہ آتی جب بھی موسم بدلتا ہے اس طرح کی تکلیف اس طرح کی بیماری میں لوگ عام مبتلا ہو جاتے ہیں بچوں کو بھی ایسا ہو جاتا ہے اس کو ایک اتنا بڑا خوفناک ہوا بنانا کہ کرونا وائرس ایک شیطانی نام دے دینا انگریزی ایک انگریزی نام دے کر لوگوں کو خوف ہراس میں مبتلا کر دینا یہ سوائے یورپ کے شر اور کتنے دور ہو دوستو یہ تو اس کی حقیقت کے بارے میں ہے اس کا ببواس ببا سے کوئی طالب ہونا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر محدود چند بندوں تک رہ جائے تو بیماری ہوتی ہے اگر اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے اور زیادہ لوگوں میں پھیل جائے تو وہاں بڑھ جاتی ہے تو کثرت و قلت کے ساتھ اس کا فرق ہوتا ہے گیارہ ارب آبادی بتائی جا رہی ہے دنیا کی تو اتنا بڑی آبادی میں جس کا بتایا جا رہا ہے کہ لاکھ سوا لاکھ بندہ مر گیا ہے ہے پانچ چھ ہزار مر گیا ہے اور لاکھ سوا لاکھ متاثر تو بھائی اس کو تو اگر نام دیا جا سکتا ہے تو ایک عام معمولی سی بیماری کا نام دیا جا سکتا ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک وائرس ہے اور کرونا وائرس ہے اور پتہ نہیں بندے اس کو کیا سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں وائرس جو ہے یہ وبا کو کہتے ہیں اگر تو پھر اس کو وائرس کہنا ہی غلط ہے یہ وبا نہیں ہے یہ تو بہادر پانچ چھ ہزار بندہ مرنا اتنی گیارہ آر... ارب کی آبادی میں اس کو معمولی بیماری سے بھی آگے نہیں بڑھا سکتا پجا اس کو ببا کا نام دے دینا اور پوری دنیا کو پریشان کر دینا تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معمولی سی بیماری ہے اس کو ببا کا نام دینا غلط معمول کے مطابق یہ آئی ہے موسمی حالات کے ساتھ اس کا آنا یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی کی عادت اور دستور کے طور پر ہو رہا ہے اس کو ایک اچمبے کی عجیب شائے بنا دینا جس سوائے یورپی شرارت اور فتنہ اور شیطانی کا اور خوش ہو یہ اس کی حقیقت کے مطابق ہے اب اس کے تحت جو یوروپ کے اگراز و مقاصد ہیں آ میں ان کی طرح آتا ہوں یورپ والے طرح کی اگر مقاصد کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یورپ والے جو آنا ہے وہ دنیا کے ذہن دل دماغ پر جن اور بھوت کی طرح سوار ہو چاہتا اور یہ ان کے سوار ہونے کی وجہ آج کی کمزور عقل اور مضبوط نفس کمزور آت سخیفا رکی کا سفی اور نادان عقل اور مضبوط نفس کی وجہ سے یہ ان کا ذہن پر دن دماغ پر تسلط ہو چکا ہے کمزور حق اور مضبوط نفس اس کے سینسی اشیاء اور سامان دنیا اور سامان تعجش کی وجہ سے اس کے, بھ... اس کے آگے غلام ہو گئے اس کے آگے مروب ہو گئے اس کے معطوم ہو گئے اس کے بدترین غلام بن گئے اب یہ عمر کی ہر اڑائی ہوئی شیطانی افواہ کے آگے یہ کھڑے نہیں ہے بے شک یعنی کم... ان لوگوں کی کمزور اپنے اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو مضبوط اکل والا بندہ ہے مضبوط اکل والا, بندہ اکل والا بندہ وہ, ان, وہ ان کے سہسی چمک دمک اور سہسی سامان اور مال کی وجہ سے ذرہ برابر بھی اس کا ذہن دل دماغ متاثر نہیں وہ <تصفح> <تصفح> اس کو کچھ دشمن مضبوط نفس یعنی خواہشات نفسانی جن بندوں پر غالب ہیں ان کا نفس ان سے غالب ہے ان کا نفس ان سے غالب ہے وہ نفس مغروب ہے جو نفسانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور نفس کے بندے بن چکے بندے نفس کا سامان دیکھ کر سائنس کا وہی ان کے آگے مغروب ہیں اور ان کی ہر بات کو اس وقت ہر چیز سے زیادہ مانتا ہی. جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل مضبوط اور عقل کے ساتھ روح مضبوط دی ہے اور نفس کمزور دیا ہے کہ اس کا نفس اس کی روح کے آگے نہیں کھڑا ہو ہوتا یعنی نفسانی خواہشات کو وہ اپنی روح کے پیش نظر اپنے روح کے تزکیل کی ضرورت کے پیش نظر بالکل پامال کر بنتا ہے اور نفسانی خواہشات کا بندہ نہیں بنتا ایسا شخص ان کی سینس کی تمام چمک دمک اور تمام عروج جو آپ کو نظر آ رہا ہے ذرا برابر تو اس کو متاثر نہیں کر سکتا سبحان اللہ سب ہائی افراد رکھنے والے آج کے ہوائی اکڑ نرس و شیتان کے بندے اسے پولیس کے آگے ہتھیار ڈال چکے اس سے مروب ہو کر اس کی ہر اڑائی ہوئی افواہ پر وہ پورا یقین اور اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ جی کورونا وائرس ہو یا اس طرح کے جتنے بھی وہ افواہیں اڑاتا ہے نا ہم نے آزمائے ایمان سے پھیلتا ہوں یہ سب کو سنوں گی اس کو اللہ تعالیٰ کی محض سے بھی زیادہ حیثیت مقام دے کر اس پر یقین بن گیا فلندر اقبال ہمارے یورپ کے آگے ان یورپی غلاموں ان نفس شیطان کے بندوں ان احمقوں اور سفیحوں کے بارے میں اقبال نے بہت خوش لکھا یورپ کیا ہے اس کی یہ شرنگیزیاں کیا ہیں اقبال نے اس کو بھی بیان کیا ہے اور آگے لوگ اس کے آگے کیا بنے ہوئے ہیں اقبال نے اس کو بھی بیان کیا دان جو حکمران ہیں دنیا کے ان کے متعلق اقبال نے صاف لکھا ہے کہ یہ لوگ یورپ کے آگے کیا بن چکے ہیں اقبال کے ایک دو شعر میں یہاں آپ کو سنانا چاہوں گا سبحان اللہ بہت پتے کی بات باتیں ضرب کلیم میں ضرب کلیم میں علامہ کے پاس ایک نظم ہے لا دین سیاست اس سبحان, سبحان اللہ اس میں آپ سمجھ ہیں جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی ہے جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی ہے خدا نے مجھ کو دیا ہے دلیں سبھی نو بس ہہا اکبر میری نگاہ میں ہے سبھان لا میری نگاہ میں ہے یہ سیاستیں لادھا کنی سے اہم دوں نہاد فرماتے ہیں یہ لا دین سیاست یورپ نے جو دنیا میں پھیلا رکھی ہے اور حکومت لا دین سیاست کے ساتھ چل رہی ہیں اقبال فرماتا ہے میری نگاہ میں یہ کیا ہے اس کے لیے تین لقب تین لقب اقبال نے ابلش کی لونڈی اللہ دین سیاست دنیا کی ابلیش کی لونڈی ہے اب ابلش کی لونڈی کا یہ مطلب ہے کہ ابلیش اس کا آکا ہے جس طرح وہ حکم کرتا ہے یہ لونڈی اسی طرح ناچی اللہ میں بلشت... بلشت... ایسے... تو بقول اقبال جب سیاست انگلش کی لونڈی ہو گئی تو سیاست کرنے والے انگلش کے لونڈے بنو دون کمینی طبیعت والی نیچ طبیعت ہے بہت گھٹیا مزاج ہے اس کو سننا چاہتے ہیں نا زندہ زمینی کی زندہ زمینی کی عجیب بات ہے اللہ برقیر احمد اللہ ایک طرف تو دین سیاست اور دین نظام زندگی اور دین نظام تعلیم اور دین نظام معاشرت نے اتنا لانٹی بنا دیا کہ ایک طرف تو اتنا آزادی دی جا رہی ہے کہ عورتیں ہر طرح کی کمینگی کے دی تمام اخلاقیات تمام ادیان سے بغالت کر کے میرا جسم میری مرضی کی آوازیں لگا رہی ہیں اور ان کو پوری آزادی دی جا رہی ہے تحفظ دیا جا رہا ہے کہ اگر پولیس والا بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر مار دیتی ہے <تصف> <تصف> اپنے ننگے ننگے جسم کے ساتھ اس کا پولیس والے کا منہ منہ پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف خدا رسول کی یا انسانیت کی عقل کی حکمت کی صحیح بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے یا <سؤال> کس درجے کی واقعی تو اقبال نے صحیح فرمایا کنیز اہرمن احرمن کنیز اہرمن رمن کس کو کہتے ہیں شیطان کو اہرمن کی لونڈی ہے شیطان کی لونڈی ہے یہ شاسطر اور یہ شیطانی لونڈے لاؤنڈے آس ابلیس کے لونڈے آئی ہے دو ہے کمینے میںاج ہے مردیل فارسی کے اندر اقبال فرماتے ہیں جنیوا اور اقوام متحدہ کے مطابق فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں پیام مشرق سے سنا رہا ہوں پیام مشرق سے فرحان اللہ پیام مشرق اقبال کی کتاب ہے پارسیحان آ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں درجن غیر رض مکرو فن سبحان فرماتے ہیں جنیوا میں کیا ہے اقوام میں متاحدہ میں کیا ہے یار میں تمہیں بتاتا ہوں غیر از مکرو فن مکر اور فنکاری یعنی مکر کو حقیقت کا پانی چڑھا کر حقیقت کا پردہ دے کر پیش کرنا یہ فن ہے اللہ لاکھ لانا تھا ایسے فنکاروں کا دیش ماس مکر مکاری اور فنکاری یہ ہے فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اقوام متحدہ میں کیا ہے کسی قوم کی سیرفائی نہیں ہے صرف مکاری ہے تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ اور فنکاری ہے فنکاری کا مطلب ہے مکاری کو چھپانا مختلف حربوں سے طریقوں سے یہ فنکاری ہے. تو مکاری اور فنکاری ہے سید ہے تو ہی بھنس وہاں یہ بھینس میری ہے یہ میرا شکار ہے وہ بہنس تیری شکار ہے یہ بہنس میری شکار ہے بھیڑ ہے میں کہتا ہوں بھیڑ بھائی یہ بھیڑ یعنی بگیار کہہ رہا ہے بھیڑیا کہہ رہا ہے بھیڑی آپس میں کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ میں بیٹھ کر بھیڑیے کہہ رہے ہیں یہ بھیڑے یہ میرا شکار ہے وہ بھیڑے تیرا شکار ہے یہ بکریاں میرا شکار ہے وہ بکریاں تیرا شکار ہے وہ کہتا ہے بس قوم بھیڑ بکری بن گئی ہے دنیا کی اور اقوام متحدہ کے شیاتی تین بھیڑیے ہیں اور مختلف ملک چھوٹے چھوٹے کر کے نا ان کو چوس رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور بہت اڑا رہے ہیں اقبال فرماتے ہیں اقوام متحدہ بھی یہی ہے اور کچھ نہیں لاکھ لانت ہے ان پر جو اقبال کا نام بھی لکھتے ہیں تعلیمی اداروں پر اور پھر اقوام متحدہ کو دنیا کا ہم درد بھی کہتے ہیں لاکھ لانا ہے مناسب تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہی ہے یہ تمہاری سبحان اللہ اللہ اکبر مکاری کے ساتھ فنکاری کر رہے ہو نا اقبال نے صحیح کہا یہ مکار بھی فنکار میاں کیا ہے مکار فنکار بھی میرے بھائی اللہ بھائی اقبال نے ایک شیر کہا ہے اس کو محفوظ کرو سبحان اللہ اقبال نے یورپی تعلیم جو ہے نا اس کے متعلق ایک شیر کہا ہے سبحان اللہ رسواست اندر شہر و دست علم رسواست اندر شہر و دست جبرئی ادب تش گشت اللہ اکبر ابلیش گش باتیں ہیں علم جا کر یورپ میں شہر شہر جنگل جنگل میں زلی ہو گئی اتنا رسوا ہو گیا عجیب طریقے سے علم کہ ان کے علم سے جبرائیل ابلیس بن گیا کیا مطلب جبریل جیسا نیک حضرت ابلیس کا خلیفہ بن کے نکل آیا بس اللہ مانوں را تھا دونوں کا جبرائل اور یعنی کیا مطلب دینی رابر اور اشتراکیت اور سرمایہ داری کی جنگ ہے بڑے عرصے سرمایہ داری نظام یورپ کا ہے اور اشتراکی جو ہے وہ روس اور اس کے اتحادیوں ہوتا ہے اتفاق ایسا اتفاق سے چائنا کی مصنوعات باوجود اس ملک کے اشتراکیوں میں تھے وہ دنیا پہ چھا گئی امریکہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر جال کر گیا پیچھے دنیا میں معیشت چائنا کی مضبوط ہو رہی تھی کاروبار اس کے ساتھ پوری دنیا کے ملک دن بدن دن مضبوط سے مضبوط جوڑ رہے تھے امریکہ ملعون ہے وہ یہودی ہے اور یہودی سازوں کا شیطان ہے اس کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی یہ سی پیک بن گیا پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا یہ آپ کو معلوم ہے میرے خیال میں جس کو سینسی جن کو اور سینسی نعمتیں یا آسائشیں یا سینسی فتنا فتنا انداز یہ اشیاء یہ جتنی بھی ہیں جن کو بالکل میسر نہیں تھی ان کو ٹگوں کے اندر گھر بیٹھے ہوئے وہ مل جاتی ہیں یہ سب چائنا نے بجائے ٹھیک ہے نا چائنا نے چیزیں سستی اتنا بنا دی کہ گھر گھر پہنچا دی سعودیہ جاؤ جدھر جاؤ اس کی چیزیں عام ملتی ہیں اور سستی ملتی ہیں اور بندے خوب وہ کہتے ہیں یار خراب ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا چلو چار دن اور ہیں نا ایسے موبائل سب سے زیادہ اس کے چل پڑے سب کچھ ہو تو مصروعات کی دنیا میں چائنا نے ایک نام نکالا اور معیشت اس کی مضبوط ہو رہی تھی اور مسٹر جو ہے امریکہ ہاں جی یہ بہادر جو تھا وہ ظالم ہے وہ لوگوں کا خون نوچتا ہے اور اشیاء سستی بیچنا اس کو کبھی گوارا نہیں ہو سکتا لوگوں کو سہولتیں دینا یہ یہودی کا کام نہیں ہے یہودی لوگوں کو سروپتوں میں ڈالنا مصیبتوں میں ڈالنا پریشان رکھنا فساد فل ارد کی کوشش کرنا یہ اس کی طبیعت اور مزاج ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سہو نفیل عرد فساد آل اللہ اللہ اللہ فساد کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کام کیونکہ نے کہا تھا ہٹلر نے کہ اگر کہیں بھی دنیا میں فساد نظر آئے کتنا نظر آئے تو اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کو سارے یہودی اس لیے نہیں مار رہا تاکہ میرے مارنے کو حق با جانب سمجھنے کے لیے لوگوں کے پاس دلیل رہ جائے oh, oh, oh, دلیل, دلیل چھوڑ کے جا رہا ہوں جب لوگ دیکھیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ واقعی یہ خنزیر ایسا ہے اس کو مرنا ہی چاہیے اس نے چائنا کے ساتھ یہ ظلم کرنا تھا اور کوئی چیز یہ یعنی دنیاوی لحاظ سے جب میں مقصد اور غرض جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوں دنیاوی لحاظ سے اپنے ایک بڑے دشمن کو گرانے کے لیے اور ایک دم اس کو کہتے ہیں سرد جنگ حجی ایسی سرد جنگ اس نے کی کہ اس کو چند دنوں کے اندر مات کر مار دی, گرا دیا اس کی بہشت تباہ ہو گئی اس کا تمام سامان دنیا سے ایک دم جام ہو کر رہ گیا کاروبار اس کے متو گیا آمد बहुत ختم ہو گیا یہ بہت بڑا ایک شیطانی تھا جو اس نے اچھا نک یہ ایک غرض دوسری غرض اللہ اس کو تو میں نے اس کو تو میں نے یوں سمجھو کہ دنیاوی لحاظ سے اس کے جو شیطانی اغراج و مقاصد ہوتے ہیں ان میں سے ایک طور پر سامنے رکھا ہے جو اصل اور بڑا مقصد ہے وہ اب میں ظاہر کرنا ہے اس کا بڑا مقصد کیا ہے یورپ والوں کا اس شیطانی سے بڑا مقصد کیا ہے یا کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس یہ مقصد جو بیان کرنا چاہتا ہے مقصد خطرناک مانوں کے دو دنیا میں عظیم مقدس دینی مرکز عبادت کے عظیم مرکز حرمین شریفین oh, oh, oh, oh, oh. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار شریف مسجد شریف اور کابت اللہ اور حرم شریف ان دونوں کو بھی رنگ کرنا یہ اس چوبیس کا مقصد تھا جواب کا کیونکہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے الغارہ علی العالم اسلامی کتاب کے اندر یہ موجود ہے اللہ یہ پروٹوکول سے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور علی العالم اسلامی کتاب کر چکا ہوں اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے یورپ کے اندر یا اسرائیل کے اندر کہیں بیٹھ کر انہوں نے صرف جو ہوتی انہیں ان کے اندر عیسائی شامل نہیں تھے انہوں نے مشاورت کی مشاورت کے بعد جو کچھ انہوں نے ظاہر کیا وہ اس کتاب کے اندر ہے المل العالم الاسلامی یہ انگلش میں بھی تھی اور ہے عربی میں بھی ہے میرے پاس عربی میں ہے اردو میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں الغارا عال اسلامی کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی اسلام کی تہذیب کو مٹانے کی لیکن ہم مٹانے نہیں سکے ہم فیلو گئے ناکام رہے کیا وجہ ہے دو چیزوں کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں اسلامی تعدی بچ جاتی ہے ایک ان کے اندر اولیاء اور صوفیاء ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ نبی کے اتنے تابے دار ہوتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر بھی اپنے نبی کی مخالفت گوارہ نہیں کرتے سبحان اللہ اللہ اللہ جن کو صوفیاء کہتے ہیں دوسرا یہ حرام شریف ہیں مکہ مدینہ کبوت انہوں نے کہا جب تک یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں ہم اسلام کی تہذیب دنیا سے نہیں مٹا سکتا اللہ اب میرے دوستو ان دو مقدس مقامات کا ویران ہو جانا یہ ان کی کامیابی ہے یہ یہود ہد ر کی کامیابی ہے روت مسلمہ کی ہے اللہ بہتری ناکامی ہو سکتا ہے بات مشہور ہے کہ یہودی فرنگی یورپی سو سال آگے کی سوچتے ہیں یہ بات مشہور ہے ہے نا سو سال آگے کی سوچتے ہیں تو انہوں نے سو سال آگے کی یہ سوچی ہو کہ ہم جن کو حکومت دے رہے ہیں مکے مدینے کی اسی لیے دے رہے ہیں کہ کبھی ان کی برکت سے ہم ان کی وساتت سے اپنے مطلب میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہی لوگ ہمارے اندھے موتقد ہیں ہماری سائنس کے موتقد ہیں وہاں پر خواجہ خواجہ کہتے خواجہ انگریز گورے کو قرآن سے بڑا مانتے ہیں جی جو کچھ وہ کہہ دے گا باؤسار آخر کرائے اس کے آگے نہیں بول سکتے <laughs> تو کیونکہ یہ اندھی اتباع ان کے <laughs> <laughs> <MAX> اندر وہ دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کو بے وقوف صفحہ الاحلام کہا تھا <based language> اور وہ خارجی لوگ ہیں ان کو صفحہ الاحلام حضور نے فرمایا تھا تو ان کی صفاحت جو ہے یہود رسارا کو معلوم تھی کہ یہ بے وقوفہ کو ٹولہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں کھیلے گئے افسوس سے کہہ رہا ہوں میں اب ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو مکے مدینے کے مشائق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایک مذہبی ٹولہ اور ایک سیاسی ٹولہ ہے ایک مذہبی ٹولہ ہے وہاں ایک سیاسی ٹولہ ہے ایک کو آل فروخت کہتے ہیں ایک کو آل شیخ کہتے ہیں میں دونوں سے پوچھتا ہوں کہ مان لیا یہ کرونا وائرس کی وبا ہے کوئی عذاب ہے بہت ہی موضی اور متحدی بیماری ہے جو چھوت کی طرح ایک چھوڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے فرد کیا مان لیا لیکن بتائیں تو صحیح کوئی بیماری ہو کوئی وبا ہو قرآن مجید فرقان حمید اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے متعلق مسلمانوں کو کیا حکم جاری کیا اور کیا ہدایات ارشاد فرمائی پرانے مجید اور احادیث کے اندر اور تاریخ کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں کہ جب مصیبت اور تکلیف پہنچے وابا ہو بیماری ہو کوئی بلا ہو تو کیا مسلمان نہیں جانتے کہ ان کو حکم ہے اللہ کی طرف رجوع کرو سبحان اللہ یہ سب دنیا جانتے ہیں مسلمانوں کے کہ نہیں ایمان سے بتانا جانتے ہیں سب مسلمان کے نہیں کہ رجوع کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کیا مانا ہے دیکھو یونس علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آیا حضرت یونس علیہ السلام میں ان کو خبر دی تم پر عذاب آنے والا ہے تم نے میری بات نہیں مانی میں جا رہا ہوں تم پر عذاب آئے دا. حضرت سیدنا یونس علیہ اللہ السلام تشریف لے گئے پیچھے علاب ان کو پتا تھا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا قوم یونس علیہ السلام کی خبر تھی اس بات کی کہ یقین تھا کہ شخص نے ہمارے صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ بات بھی جھوٹ نہیں ہے ادھر بادل شاہ اٹھے عذاب کی صورت پیدا ہونے لگی ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور فوراً گھروں سے بیویاں اور بندے نکل کر گرا دیا ایک طرف بچے علیحدہ ترفنے لگے چھتوں پہ کو چڑھ گئے کو کیسے اللہ کی بار میں رو رو ایسی جی, توبہ اور سچے دل سے ایمان لائے اور توبہ کی اللہ تعالی نے سر پہ آیا ہوا عذاب واپس کر سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب کوئی قوم عذاب کو دیکھ لیتی ہے ہم واپس نہیں کرتے صرف قوم یونس سے ہم نے واپس کر دیا توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری یادت بنی ہوئی نہ بوٹو بور اس طرح دوست دیکھ رہے ہوں گے سن رہے تو میں نے کہہ دیا تو میرے دوستو یہ ہوا یونس ارشاد ربانی ہے فلولا خیا نت آ منت فن پا اوہ او میونس لما آ منو کشفنا انہوں فلحیات سبحان اللہ بات کو سنگی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ کے آگے آہزاری کرو اس کی بارگاہ کے اندر تذرع سزا ایک سو نیاز کے ساتھ گرو اسماج تمہیں معافی دے گا ٹھیک ہے تمہیں معافی دے دے گا تو بھائی اللہ تبارک وا تعالی عذاب تکلیف اس لیے دیتا ہے تاکہ جیسے شرواہیں کے گھر سے دور بھیڑ بکریاں بکھری ہوتی ہیں تو ڈنڈے سے وہ گھر کی طرف جمع کرتا ہے بے اللہ تبارک و تعالی اپنے لالچ میں نفس میں نفس, نفس کی خواہش میں ادھر ادھر بکھرے بکھرے ہوئے لوگوں کو आ. جمع کرنے کے لیے اپنے دربار کی طرف یہ آزاد کا ڈنڈا چلاتا ہے سبحان اللہ کہ یہ اکٹھے ہوں اور میری بارگاہ کے اندر گرے بات کو سمجھنا اکٹھے ہوں اور میری بارگاہ کے اندر گریں اور ویسے دعا اکٹھے مانگنا افضل ہے اسی وجہ سے جماعت رکھی گئی تاکہ با جماعت نماز پڑھو اس کے اندر دعا مانگو ہو سکتا ہے کوئی آمین کہنے والا ایسا ہو جو اس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اسلام کے اندر جہاں جہاں اجتماعی عبادت کے احکام جاری کیے گئے ہیں وہ اسی حکمت کے تحت تو ہیں سبحان اللہ ان میں سے ایک حکمت یہ ضرور ہے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت بھی زیادہ ہاتھ فرمایا بہترین کھانا افضل وہی ہے جس پر ہاتھ زیادہ جمع ہوں کیوں ہو اس سے برکت ہو جائے کوئی پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں برکت ہے آه، آه، آه، آه، تو اللہ تمہارا کو اطالعہ عذاب تکلیف تو بھیجتا ہے تاکہ اس کی بارگاہ میں جمع ہوں اور فریاد کریں اپنے خالق مالک ناراض کو منائیں راضی کریں اور بتاؤ جو مرکز ہے جمع ہونے کے اللہ اکبر مکے مدینے کے ڈاک باندھ کر بیٹھنے والے لوگ سنو تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے آگے ہر کسی نے سر ڈال دیا ہے تمہارے پیسے کو دیکھ کر ملا نے تمہیں کسی کی بات نہیں کہتا بتاؤ تو صحیح تم تو پرانے حدیث کے لیے پتا نہیں کتنے وہاں پر مشیر ملا عال شیخ بنا رکھے ہیں آل شیخ میں سے تمہیں کسی نے ملامت نہیں کی کہ اب تو الٹا مدینہ شریف مکہ شریف हारा में नभवी और हारा में मक्की जो है हारा में इलाही इन दोनों को खोलने का वक्त था और लोगों को तुम बुलाते आओ اللہ کا اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ میں جمع ہو کر اس کو راضی کرو ہے یہ کابت اللہ ہے یہ حرم نبوی ہے مسجد نبوی شریف ہے یہ مقدس مقامات ہیں جی ادھر آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روو گڑ گڑاؤ اور تمہارا تو حق بنتا تھا فرض تھا تم پر کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے دربار کے دروازے کھول دیتے اور تم نے الٹا ایسا کیا کہ دروازے بند کر دیے کابل شریف جو ہے اس کے آگے دیواریں ڈال دی مسجد نبوی شریف کو ویران کر دیا ارے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے تم نے یہودیوں کے ساتھ چلنے کا حل کیا ہے یا خدا رسول کے ساتھ چلنے کا حل کیا ہوا ہے سبحان اللہ صاح کے گھر کو ویران کر رہے ہو بتاؤ مسلمان اب تمہارے چکلوں میں جائیں تمہارے سیلبان میں جائیں جو سعودی عرب کھول رکھے گھر جائیں تمہارے ادھر جو ہوٹل ہیں ایشی کے ٹھکلے ہیں بدکاری زنا کے لیے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اللہ اکبر ادھر لوگ جائیں دعا تو آ کے اللہ اکبر اب میں پوچھتا ہوں اب میں شکیں بنا کر پوچھتا ہوں بات کو سمجھنا میں شکیں بنا کر پوچھتا ہوں صورتیں بناتا ہوں مکہ مدینہ کو جو بند کیا ہے حرم نبوی حرم مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام دونوں کو جو بند کیا ہوا ہے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے آل. ہماری سمجھ میں ہماری سمجھ میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں جو سورتیں جو صورتیں بنتی ہیں جو شکیں ممکن ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر میرے بھائی یا تو یہ مقصد ہے کہ کعبہ شریف کو وائرس نہ لگ جائے تو کعبے کو بچانا مقصد ہے حضور کے روزے کو بچانا مقصد ہے حضور کی مسجد کو بچانا مقصد ہے وہاں بیماریوں بیماروں کے وائرس زیادہ لوگوں کے ہاتھ منہ لگنے کی وجہ سے ان کو وائرس نہ جائے ان کو بچانا مقصد ہے ایک صورت یہ ہے ایک شک یہ ہے دوسری شک یہ ممکن ہے کہ لوگ بہتے جمع ہوں گے تو ایک شخص ایک شخص جو وائرس والا ہے اس سے دوسروں کو نہ لگ رہا ہے تو لوگوں کو بچانا ہے یا کعبے کو بچانا ہے دو ہی صورتیں سبحان اللہ کیا تو کعبے کو بچانا ہے یا لوگوں کو بچانا ہے دو ہی صورتیں ممکن ہیں تیسری ممکن نہیں سبحان اللہ اگرچہ تیسری ممکن, جیدان جیدان ممکن ہے لیکن میں اندر رکھ کے بیٹھا ہوں سبحان اللہ کیونکہ منظر عام پہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے اور وہ ظاہر بھی نہیں ہے جی وہ ظاہر نہیں ہے وہ مخفی چیز ہے اور یوں سمجھو جیسے تعویل ضعیف ہوتی ہے نا اس وجہ سے اس سے میں ایراد کرتا ہوں سلمحان اللہ اللہ تو جی رہی کے طور کو متروب کر رہا ہوں تو میرے بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں بتائیں دو مقصد ہو سکتے ہیں یا کعب شریف کو یعنی یا تو ہارامین کو بچانا بولو یا ساتھ جہن کو بچانا اگر حرمین کو بچانا مقصود ہے سمجھنا بھائی اگر حرمین کو بچانا مقصود ہے تو سراسر بات ہے سراسر کو فرقہ نظریہ یہ سوائے یہودیت شیطانی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کیوں ارے حرمین تو وہ ہے اللہ نے زمین پہ ان کو رکھا اس وجہ سے ہے کہ جسمانی اور روحانی تمام بیماریاں اس کی برین کی برکت سے دور ہوتی ہیں سبحان اللہ یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالی نے شفا کا سامان دنیا میں رکھا ہوا ہے تو اگر کوئی آدمی کسی مریض کو دوائی نہ دے کیوں اگر دوائی دیتا ہوں تو تیرے منہ کے ساتھ لگنے کی وجہ سے دوائی خراب ہو جائے گی تو اس وانتی سے کہو پھر دوائی بنائی کی گئی ہاں ہاں ہاں اللہ اکبر کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات بات ہے ہے کیا اس ملون سے پوچھو کہ دوائی کس لیے بنائی گئی دوائی تو ہمیشہ ہوتی ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے اور اس کے لیے ضروری ہے استعمال کرنا جب استعمال نہیں کرنے دو گے یہ تو اسی طرح کی بات ہے یہ تو طرح کی بات ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ دنیا میں جس ملک کے پاس ایٹم ہے وہ ملک بچانے کے لیے ہے دوسری طرف غیر ملک جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہو تو پھر <coughs> لوگوں کو مرنے دینا اور ایٹم جو جو نہ چلانا کیوں جو جو کہ ایٹم کو بچانا ضروری ہے <laughs> اب بتاؤ کس <laughs> کو بچانا ضروری ہے لوگوں کو کہ ایٹم کو تو یہ کیسے عجیب بات ہے کتنا بڑا ظلم ہے اور کعبہ شریف ہائے ہائے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہ ہر طرح کے مریض رہتے تھے آپ نے کسی مریض کو پیچھے نہیں کیا ہاتھ دیا انہوں نے دعا دعا منگوانا ہوتی تو آپ دعا مانگ دیتے وہ تو بارگاہی ایسی اللہ نے بنائی ہے تو اس کے ذریعے تکلیفیں دور ہوتی ہیں تو جس کو اللہ نے تکلیفیں دور کرنے کا مرکز بنایا ہوا ہے ارے عب بات ہے یہ اس کو تکلیف سے بچانا چاہتے <laughs> ہیں کہتے ہیں وائرس کعبے کو نہ چمبڑ جائے وہ بے وقوف ساری دنیا کے وائرس کعبے کے ساتھ لگا دو ساری دنیا کے وائرس کعبے کی برکت سے مر سکتے ہیں لیکن کعبے کے نہیں ہو سکتے عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں <تصفح> اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس لیے بولا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہاجرے کس لیے رکھے ہیں ادھر ادھر سے دنیا آئے کیوں فرمایا دنیا آئے فرمایا کیوں بلایا وہاں پر اسی لیے تاکہ دکھی دنیا میری بارگاہ میں آئے اس کی برکت سے گناہ بھی دھل جائیں گے اور بیماریاں بھی دھل جائیں گی اللہ بھی دیں گے بیماریاں بھی دلیں گے یہ حضرت ہے یہ کیسا نظریہ ہے یہ سوائے یہودی سائنس کے اور کوئی نظریہ یہ نظریہ نہیں دیا گیا ان سعودی والوں کو یہ نظریہ وہاں سے ملا ہوا ہے جی اس کے حوالے مجھے جواب دیں میں پوچھتا بتاؤ بتاؤ چلو مان ل اللہ کے ولیوں کے دربار کے قریب ہونے سے شرک ملتا ہے بتاؤ خدا کے دربار میں جانا تو ضروری ہے نا ادھر بھی جانے سے شرک ملتا ہے ادھر زمزم شریف ہے بولو بھائی زم دم کس لیے ہے یہ بیماریاں دور کرنے کے لیے ہے یا بیماریاں لگانے کے لیے بیماریاں دور کرنے کے کا دور کرنے کے لیے میں آیا ماؤ جس مقصد کے لیے جس بیماری کے لیے جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے گا حضور نے فرمایا یہ اسی مقصد کو پورا کرتا ہے سبحان تو فرما رہے ہیں ماؤ یہ زمزم پانی برکت والا ہے جس مقصد کے لیے پیو گے وہی مقصد پورا ہوگا یہ وہاں کے آج کے جتنے محدث محدث ہیں جتنی کتابیں لکھتے ہیں ان کتابوں کے اندر یہاں امام شمس الدین زافی کا واقعہ کہ انہوں نے دم دم کا پانی پیا اس نیچے سے اللہ میں رحافا ان کو اللہ نے کمایا اور حافظ ابن حجر اسکلانی نے پیا اس اس دعا کے ساتھ کس ارادے اور کے ساتھ میرا حافظہ شمس الدین زہی والا ہو جائے تم کا اسی طرح کا ہو گئے تم لکھتے ہو تو زم زم تو ہے وہ پانی شفا ہے پانی ہی شفا ہے تو جو شفا پانی ہے وہاں سے بھی تم نے دور کر دیا اللہ وہ یہودی نے تمہیں بوسے پر منہ پر چڑھانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں اس کو ماسک ماسک اور ہم کہیں گے جس طرح بکری اور بھیڑ بکری اور یہ جانوروں کے منہ پر چھکا چڑھایا جاتا ہے نا پتہ نہیں پنجابی کیا کہتے ہیں چھکو چپو یا چھکا چبو چھکا چکو یہ جانوروں کے منہ پر اور یہودی نے یہودی نے بیماری سے بچنے کے لیے یہ چھکا جانوروں کا بتایا وہ تم نے چڑھا لیا اور خدا خدارے بیماری کو ٹالنے کے لیے کعبہ بنایا اور لال تم نے اس کو استعمال کرنے کی بجائے بند کر دیا اللہ اللہ اللہ کعبے کو بچا سم سم کو بچا رہے سم سم میں بیماری نہ چلی جائے اور شرم کرو منافقو تم نے کہاں سے چمک پڑا اسی لیے یہودی نے مدینہ یونیورسٹی بنائی اور مکے میں یونیورسٹی بنائی اس کو پتا کہ آپ سبق میرا چلے گا سندر نہیں چلے گا اگرچہ حدیث پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے میرے دماغ سے ان کا دماغ ہی نہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کی یہ بات چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اب منتھ نہ تن میں تیرا ہے نہ من میں تیرا ہے اسی وجہ سے یہ تیرا تیرا سینہ اپنا ہے لیکن اندر کے جو مواد ہیں وہ سب یہودی سے بھرے ہوئے ہیں یہودیت سے بھرے ہوئے ہیں اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے تو تم نے اللہ کے گھر کو بھنگ کر دیا وہ بتاؤ مسلمانوں اللہ کے گھر کو بچا رہے ہیں یہ تو اللہ کو بچانے والی بات ہے اور بچاؤ اللہ کو دکھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بارش لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو بارش کیسے لگ سکتا ہے اللہ میں تو کہوں گا تمہیں خدا تعالیٰ نے ایک نروست میں مطلع کرنا تھا دنیا میں تمہارا تمہارا تمہاری چھپی ہوئی ذہنیت منظر عام پہ آنا تھی کہ تم کہ تم اتنا پرلے ترجے کے بے وقوف ہو کہ خالی روزۂ رسول سے مانا نہیں کرتے ان اس سے دور نہیں رکھتے لوگوں کو تم تو, تم تو یہودی کے اشارے پر خدا کے دربار کو بھی بند کر دیتے ہو اللہ اگر مقصد ہے کابے کو بچانا تو سراسر کفر اور بہتری نہیں ہے اور اگر مقصد ہے لوگوں کو بچانا کہ ایک سے اڑ کر دوسرے کو نہ پہنچے اگر یہ مقصد ہے تو پھر میں پوچھوں گا کہ کعبے کے آس پاس اردا گرد دو دیواریں ہیں اس کے بعد طواف ہو رہا ہے میں لائیو دیکھ رہا ہوں دس فٹ پر ایک دیوار ہے پھر دس فٹ کے فاصلے پر دوسری دیوار ہے اس کے بعد باقی متاف جو ہے اس میں لوگ کم تعداد میں دن ب دن کام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کمی بڑھ رہی ہے کم تعداد میں وہ طواف کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے اگر لوگوں کو بچانا ہے تو وہاں پر تو بندہ نہیں ہونا چاہیے تھا دور کر کے طواف کی اجازت دینے کا کیا ماننا ہے قمر صبح اللہ سمجھدار ہیں پھر لوگ تو پھر مل رہے ہیں اپنے آنے سامنے آ رہے ہیں تب آپ کرتے ہوئے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے تو پھر تو حق بنتا تھا تمہارا اگر لوگوں کو بچانا تھا کہ وائرس اٹھ کر لوگوں کو نہ لگ جائے ایک کا دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو جائے اگرچہ یہ بھی کوفر کا نظریہ ہے اور ان کو پتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بخاری مسلم مانتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے لا ادوا ولا ح نے فرمایا ایک بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگا بخاری مسلم کی حدیث ہے اب نظر نہیں آتی بولے گی یہ حضور نے نہیں فرمایا کون سی کتاب ہے جو شرح حدیث ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات نہیں لکھی بتاؤ Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. کیا حضور نہیں فرمایا ایک رسول اللہ میرے اونٹ میرے اونٹ جو ہے نا ان کو جرب کی بیماری یعنی بالچال بالچال بیماری لگ گئی ہے ایک اونٹ سے دوسروں کو حضور نے فرمایا جی بتا پہلے کو کس سے لگی سبحان اللہ ہمارے امام عالی سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے ایک کتاب نہیں ہے اس موضوع پر آپ کی کافی ساری کتابیں ہیں تین رسالے ہیں الحق المجتلا فی المشتلاف تلافان یہ رسالہ پورا فتح وضامیہ شریف کے اندر ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور بیماری میں تکلیف میں کوڑ وغیرہ اسے کسی طرح کی جاری ہے اس کے اندر مبتلا ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اور ایک بیماری دوسرے کوڑ پر لگتی ہے نہیں لگتی یہ سارا امام عالیہ سنت نے اس میں کھول کے بیان کر دیا اور وہ تمام حدیثیں آپ نے جمع فرما دی جن کے اندر یہ سب کچھ بتا دیا گیا خلاصہ کیا ہے کا کہ کوئی بیماری کسی کوڑ کر لگتی اللہ کا عمل ہے بس اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر اگر روکا گیا کہ فلان کوڑ وارے سے دور رہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیماری کے سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تمہارا کمزور عقیدت خراب نہ ہو جائے کہ ادھر سے ادھر سے اتفاق سے امر آ جائے تمہیں بیماری لگانے کا اور جب تم اس کے ساتھ مل چکے ہو گے تو اس سے اس سے تمہارے اندر یہ خرابی قلع پیدا ہو جائے گا کہ وہ تمہیں لگ لگنے لگا اس سے لگیے لہٰذا اپنا پیزا خراب نہ کرو ایک مقصد یہ بتایا دوسرا مقصد اس کو ملو گے تو نفرت کے ساتھ اس کی دل ہو گئی اس کو صدمہ پہنچے گا بے چارا پریشان گا ایک تو اس کو ویسے دکھ پہنچا ہوا تمہاری بے رخی سے اس کو اور زیادہ دکھ پہنچے گا تو یار میں کس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ خدا کی مخلوق رشتہ دار بھی مجھ سے اس مزید دکھ میں وہ مبتلا آگے نہ ہو اس سے بچانے کے لیے ارشاد اُا دے کہ اس کو ہاتھ نہ اس بچاؤ دور رہنے کا جو کہا گیا تو اس وجہ سے اسی وجہ سے اگر کسی آدمی کا دل مطمئر کرام پر کوڑ کی بیماری یہ چھوت کی بدترین بیماری ہے کوڑا ہے سا اگر کوئی آتا نا کوڑ والا کسی پیالے میں تی کچھ ہے استعمال کرتا جسے برتن درتا تو جہاں سے اس نے ہونٹ لگا کے استعمال کیا ہوتا ہاتھ لگا کے صحابہ گرام وہیں پر ہونٹ رکھ کے اس کو استعمال کیا سبحان اللہ! اور ہوتا یہ تھا الٹا اس کو بھی شفا مل جاتا سبحان اللہ! سبحان اللہ! سے کہتا ہوں یہ یورپ میں جتنا جراثیم کا وا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی لعنت لانت زیادہ کر دیج نے آئین ربند میں ہاتھ دی جس طرح بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں تو کیونکہ یہ لوگ یہی گمان کرتے ہیں وہ اڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا دلائے اڑ رہا ہے وہ اللہ کرتا ہے یہ ہے. اب بچ تو اگر بھائی, بھائی. یہ مقصد ہوتا کہ بندوں کو بچانا ہے تو بالکل بند ہونا چاہیے لیکن پھر بھی تم پر خدا کا عذاب اور گھر پر پکڑ جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے گی کہ میرے بندے میری بارگاہ میں کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے وہ تو رسول اکرم کے ساتھ بھی آتے تھے اسی بارگاہ کے اندر صحابہ کے ساتھ بھی آتے تھے پہلے مسلمان آتے تھے سب آتے تھے ایک کی بیماری دوسرے کی طرف اڑنا میرے قانون میں ہی نہیں ہے اور پھر اگر آتے آج <سوط> تھے تو الٹا ان کو شفا ملتی ہے ادھر دیکھو مسلمان ادھر دیکھ اگر کعبہ شفا دیتا ہے تو مومن کا جھوٹا بھی نبی نے شفا قرار دے دیا اور مومن شفا اگر کعبے سے شفا ملتی ہے تو اگر کسی مسلمان کے ساتھ اکٹھے ہو کر کعبے کے ساتھ آ گیا تو کعبے نے بھی شفا دی مومن نے بھی شفا دی شفا تو پڑھنی چاہیے تھی تم نے الٹا بند کر دیا کیا کیا بات ہے سبحان سبحان اللہ دن کا لکھا تم نے بڑیادی تمہاری مدینہ کے اندر مدینہ شریف اوپر تم نے لائبریری بنا رکھی ہے مکہ میں لائبریری اور تمہیں سمجھ ایک کتاب نہیں آتی تمہاری ایسی الٹی کھوپڑی ہے وہی کچھ سمجھتے ہو جو یہودی سمجھاتے ہیں اور ایمان سے کہتا ہوں آج کل کی دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے یہودی کے اتنا بہت خود ہو گئے اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی دنیا میں ترکی اور مصیبتوں سے بچوں دو کام اگر کرنا چاہتے ہو تو خدا کا نام لینا بند ہو مسجد گرا دو قرآن جلا دومان سے کہتا ہوں شاید ہی تو بچے گا یہ جدید اور ماڈرن ذہن کے تمام لوگ فوراً اسی پر عمل کر دیں گے کہ یار بات ٹھیک ہے یورپ کہہ رہا ہے اسی وجہ تو ضروری ہے اگر نہیں سوچتے تو پتا نہیں کیا ہو جاتا یہ وہ ملون جا. یہ وہ ملون جب لام توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ تو میرے بھائی ان کا خرابین شریفین بند کرنا ہاں ہاں وہ حضرت اسمد جی میں بات کر رہے حضر بات کر رہا یہ حجر اسمد شریف جو ہے گناہگار آتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو گنا چوس لیتا ہے کیسے وہ کیا ہو گیا حدیث میں آیا یہ اترا تھا تو دودھ کی طرف سے پیس یہ گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے سیاح ہو رہا ہے بولتے نہیں گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے وہ سیاح ہو رہا ہے اب خدا رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ تاکہ تمہاری پلیتی تمہارے گناہ ادھر نہ آ جائے خدا رسول کا تو الٹا حکم ہے اس کو چومو بولو بول بولو اس کو چومو اور میرے خیال میں کہیں قرآن و حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضرت حضر اسمد کو چومنے کے لیے بیمار بالکل قریب نہ آئے ورنہ جراسی پڑ جائیں گے لاخلانات ہے اس کے نظریات بتاؤ بتاؤ کوئی ہر بیمار ہو کوئی ہو عورت ہو مر سب چومتے ہیں اس کو کہ نہیں ایک تو بات یہ ہوئی اگر یہ نظریہ کہ ان کو بچانا ہے تو پھر تو حضرت کو ہاتھ لگانا جرم ہوتا کیوں گناہ کو چوس رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے سب اس کو چونکتے ہیں سب چومتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ کہنا کہ یہ جراثیم لگ جائیں گے اس چیز کو تو دوسرے کی طرف چلے جائیں گے یہ عوانت آج کی یہودیت کی ہے اسلام کہتا ہے سب مل کر چومو جہاں دیہات رکھا بیمار نے بیمار نے حضرت کو چوبا وہی تو بوسا دے یہ تیرے گناہ چوب چوس لے گا مریض کے گناہ بھی چوس لے گا اس کی بیماری بھی چوکھ لے گا افسوس ایمان سے بتاؤ کہاں ایمان ڈھونڈنے جائے کوئی بولو بولو تو صحیح اسی وجہ سے ہمارے اقبال فرما گئے اختلاف کار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اور مکے مدینے کا یہ حال ہے جب مکہ مدینے سے ایسا کفر اور گمراہی تقسیم ہو رہا گا کسی کو کہتے ہیں کہ کفر کا باہر پوجا مارن ایسا گلی ستی پختہ فخار کہاں ڈھونڈ جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام سال اللہ اقبال فرماتے ہیں کہاں پختہ عقیدہ ملے گا یہ زمانہ املغون ایسا ہے اس کی ہوائی ایسی ہے کہ ہر عقیدہ ہر بات ہر شاہی کچی رہ جاتی ہے ہر شاہی رہ جاتی ہے تو عقیدہ بھی کچی ہے معلوم ہوا وائرس کے شر اور فتنے سے یورپ کا مقصود ان دو مقدس مقامات کو ویران کرنا تھا پر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا हो गया, हो गया। اور سعودیہ حکومت کون بن گئی اس کی مددگار اس کی آڈر سمجھ آئی میری بات کہ نہیں دوستوں اچھا بات اگلی بات سمجھیے گا بات سمجھے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ پاکستان میں آڈر جاری ہوا اجتماعات ہر طرح کے پر لوگ جمع نہیں ہوئی ہو گیدرنگ گیدرنگ نہیں ہو جائے گی سکول بند کوٹ بند فیکٹریاں بند یہ کام کھاتے ہوئے اگر وائرس کے ساتھ مر جائے تو کھائے کھاتے پیتے مر جائے تو اور کیا چاہیے پکا پکا پکا جلسے بند سے سکول یہ وہ کالج وغیرہ تو وہ تو چلو خدا نے بند کر دی بند ہونے چاہیے تھے چلو بعد از وقت سے جس طرح بھی ہو گیا ہو گیا لیکن بات یہ ہے میرے در مسلمانوں جا ہیں ہے مدرسے بند جل سے دینی بند اب میں بلا تخصیص کلام کروں گا ذرا کیونکہ پھر جملہ صرف مسئلہ بسانا مقصد ورنہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیش بہا ایسے مدارس ہیں جن کو پہلے ہی بند ہونا چاہیے تھا پہلے ہی بند ہونا چاہیے لیکن میں دینی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی مدرسے بند اور جلسے بند جمعے کے استعمال مان گھر میں جماعت جاری ہے وہ بھی رہے ہیں پاکستان ہے جاری ہے الگ الگ پڑے فاصلہ رکھ کے اب پتہ نہیں خدا جانے کتنے فاصلے پر وہ وائرس اور کر لگتا ہے اور کتنے فاصلے پر نہیں لگتا یہ خیال میں ابھی تعلیم نے بتایا کوئی حد بندی ہے دو فٹ چار فٹ پانچ فٹ کتنا دور لگتا ہے اچھا بتلا چار فٹ یا دور کھڑے ہو کر نا اوپر پہلے تو یہاں پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر کہنا پڑے گا کہ تمام سفر بند ہونے چاہیے کہ جب مسجد میں تین فٹ دور بیٹھ کر کڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تو گاڑی میں تو سیٹ کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر تو گیا تو سفر سارا بند کرنا فوری ضروری ہوگا لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بند نہیں ہوگی اہ? کہ مجاہدین وہ مجاہدین, مجاہدین مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم جہاد پر آئے کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے مرنا ہے تو مرنے وہ ہش کے اسی طرح کہ مجاہدین سب کو قرار دے دیا جاتا ہے ایسا مجاہد ہم بننے کے لیے بیٹھے خیر اب بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ بھی اسی طرح کی بات ہے جس طرح مکہ مدینے کے متعلق میں نے کی مدرسے بند ہو گئے سوال یہ ہے کہ یار پہلے کافر لوگ تھے نا یورپ نے جو مرحونی تیار کی ہیں ان کی عقیدے ایمان سے کہتا ہوں پرانے زمانے کے کافروں سے بھی بدتر قرآن مجید قرقان حمید بتا رہا ہے کہ پہلے کافر لوگ عذاب بھیجتے تھے تو عذاب کے وقت وہ اللہ کی طرف بھاگتے تھے اور اللہ کے بندوں کی طرف بھاگتے تھے میں سب سے پہلے فراؤن کے زمانے حضرت مرسا علیہ السلام کی بات کرتا ہوں اللہ اللہ یہ سورہ اعراف سورہ اعراف آیت نمبر بتیس سے شروع ہو ہیں اللہ فرماتے ہیں اور وہ اللہ فرماتا ہے جلشان وقال نقل القبر کہنے لگی علیہ السلام سے جو بھی تم, جو تم جو بلد ہمارے بلد پاس عذاب لاؤ گے نا ہمیں جادو کر کے اپنا موجلہ دکھاؤ گے جس کو تم موجود جو بھی تم آئے تھوڑے موجلہ دکھاؤ گے تاکہ ہمیں جادو کرو تم اور ہم تمہارے گرویدہ بن جائیں یہ کام نہیں ماننے والے اللہ فرماتا ہے فارس اللہ علیہ طوفان ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا ولچرا مکڑی کا عذاب بھیجا ولکمل یہ مکڑی اس ملک میں بھی آئی ہے ہاں جی اب اب وہی دور آ رہا ہے جو حدیث شریف میں آیا تھا نا کہ عذاب آئیں گے ایسے جیسے تسبیح کے مڑکے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے بڑکے گرتے ہیں یہ ولچرا ول کا ویسے جیسے ولکمبل سا یہ میں نے چاہتی فصلوں پر سڈیاں وقتات میں وما خون کا آیات الاد <تصال> تفصیلی اللہ کے آیات اور آزاد فس تک برہوں کیا وہ قوم مجرمین اللہ فرماتا فرمات علما واقع رجو جب عذاب ان پر ٹوٹ پڑا یعنی ان میں سے کوئی تو کیا کرتے تھے وہ کیا انہوں نے کالو یا ر بیمای کا اپنے رب کو اے موسیٰ کو کا عذاب آتا تھا کونے فروئن پر تو بھاگ کے آتے تھے حضرت موسا کے بادشاہوں نے کہتے تھے موسا تیرے پروت نے تیرے ساتھ اہد کیا ہے سبحان اللہ تیرا اس کے ساتھ اہد ہے ہمیں پتہ ہے وہ تیرا خاص ہے ایسا کر اسی رب کو پکار یہ عزاب کو ٹل جائے کشپ تن را ل میں نالا کر لنو میں نالا کر سے لن لمار کر بنی اگر تم سے عذاب ڈال دے گا یہ قرآن ہے لفا ل ان کا شفا اللہ اگر اللہ ٹال دے گا اگر ساتھ تو ٹال دے گا ہمیں پتہ ہے تیرے ساتھ اس کی بات ہے تیری بات ہے اس کے ساتھ اگر تو اگر آپ دے گا تو لو میں نا بنی اسرائیل اور جن بنی اسرائیل تو ہم ساتھ بھیج دیں لے جانا تو اگر ٹال دے گا یہاں پر دو باتیں میں نے کرنی ایک تو یہ جو لوگ آپ جاہل ملا جاہل جاہر ملا کا فساد بڑا ہوتا ہے لوگوں کو فتوج دیتا ہے نبی بلی کاشیفل کاشف, کاشف بلائے بل بابا داخل بڑا کیوں کہتے ہو یہ کہہ رہا اللہ یہ اللہ پرواد قو قوم فرعون نے کہا لیکن کشیپ کا آدھا امور تکمی ہیں یہ تکمی باتیں ہیں وہ عداب آ گیا اس کو یہ کون تھے ٹالنے والے یہ <تصفح> صرف دعا مانگنے والے تھے نا ने ने ने ने ने اللہ کی بار گاہ پیسے ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ٹالے گا اب اللہ فرماتا ہے توجہ وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ٹالے گا تو تیری بات مان لیں گے ہم تجھے تجھے رسول مانیں گے سچا اللہ فرماتے فلما کشف نا ان رجم انہوں نے کہا اگر تم ڈالے اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ پہلے یہ کہتا موسا اسلام سے ان کو کہو پہلے تمیز تو کرو تمہیں شرم نہیں آتی مجھے کہہ رہا ہو میں ڈالوں گا وہ ڈالنے والا ہے کہ میں ڈالوں گا سبحان اللہ اللہ اکبر بے تم تو اور میرے مجھے بھی نہیں آئے تم کے بدل کیا کرنا چاہتے ہو وہ تم اللہ کی بار کا میں صحیح لفظ بولو شرک کے لفظ بول رہے میرے لیے میں لا رہا ڈالنے والا ایسا لفظ بول رہے ہو تم اللہ کا آزاد اور پکا ہو جائے گا تمہارے اوپر مصیبت ہے حق تمہارا بندہ تم یہ کہو اگر اللہ ٹالے گا نہیں اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کہا اگر تم ٹالے گا اور اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان سے آزاد ٹال دیا کہتے ہیں تو ٹالے گا آگے فرماتا ہے جب ہم نے ٹال دیا معلوم ہو اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے ان کا ٹالنا ان کا ٹالنا میرا ہی تو ٹالنا ہے یہی بات آلہ حضرت نے کی جو وہاں سے ہو یہی آ ہو جو یہاں نہیں وہاں مہان اللہ معلوم ہوا جی جس جو ہے نا ہمارا گروپ تاجری دافل بلائے ول وبائے والاستے وال مارود والم واللم یہ جو آتا ہے نا دا دافع وال والقحط والمرض وال سبحان اللہ ولم یہ کو قرآن کے مطابق ہے سبحان اگر کسی ملا نے اعتراض کیا ہے تو اپنے پڑھانے والے کو ملامت کریں سبحان اللہ تقبیر رسالت سبحان اللہ لے. ایسے مسئلے چھوڑ دینا یہ خارجیوں کا کام ہے دین کو قرآن کو سمجھنا ہے ہاں ایمان سے کہتا ہوں اب یہ آئے کریمہ اسی وقت اسی مسئلے کے مطالعے میں میں نے سامنے کھولی اور ذہنی درش چلا کہ گھمائے گا ہاں یہ جی کیا کہا کیا ہے, کیا ہے؟ <تصفح> لائن کشف تو آننا اگر تو ہم سے عذاب ڈالے گا اچھا یہ ایک بات ہو گئی عقیدے کی بات چیت ہم کر دے جملہ متردہ سمجھ اس کو لیکن اب پھر مناسبت اسی اپنے مسئلے کی طرف جانا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے علما کشف نہ آن ہوں ریڈ سائر الاآ ہوئے گاہ کو اب بات کو سمجھنا قوم فرون جیسے کفار عذاب آتا ہے تو بارگاہ کا میں آتے ہیں بولو محان اللہ ایک نہیں آتا تھا ایک نہیں آتا تھا بات تو سمجھو سارے آتے میں افسوس ہے جب مصیبت آئے عذاب آئے اور تم بارش کہتے ہے اللہ کال عذاب کا ہے لائے کے لفظوں پر ہیں. لفظوں پر بھی لانت ہے یہ برور لفظ ہے مسلمانوں کو اور یہودی کا پٹھو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اللہ کا قرآن کا لفظ حدیث کا لفظ آداب ہے رچ کے وہ کرادے اب وہ آتے ہیں ون سمنا مختلف قسم کا اضاب آتا ہے بھاگ کر آتے ہیں جمع ہو کر آتے ہیں جانت بھر کر آتے ہیں مبتلا توجہ خون کا عذاب ہے جس چیز کو اٹھاتے ہیں خون کا کہا جائے تو جواں جسم پر ہے ایسے آئے کہ نہیں دیکھو مینڈکو کا مکڑیوں کا آگ حضرت یہ بھی کہتے وہ پڑا دفعہ مرو کدھر مینو نہ لا دیا پڑا ہو جاؤ کرانا ایسے کبیس نظریے جا اے؟ اے؟ اچھا وہ جمع ہو کر آتے ہیں حضرت یہ نہیں کہتے وہ بے وقوف اکٹھے ہو کر نہیں آنا سبحان اللہ یار حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ بدھو نام الٹا یہ کہتے کہ یار مدرسے جاری رکھو مولوی بھی یہ کہتے مدرسے جاری رکھو کیوں کہ مدرسوں میں ذکر ہو جائے اللہ کا عبادت ہوگی ذکر ہوگا یاد ہوگی دین کا کام ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی آئیں گے ہم تو کو کھلائیں گے ہم طلبا پر صدقات خیال کریں گے ارے بھائی یہ طلبا درویش لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں ہاں جی یہ معافی مانگیں گے ہمارے لیے تو ہمارا عذاب چل جائے گا ایمان سے بتانا ہر تو بنتا تھا کہ عبادت خانے اور یہ دینی مرکز جو جہاں پر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے وہاں پر تو سارے آتے ان کو جاری رکھنا چاہیے تھا الٹا ان کو بند کر دیا ہم تو صحیح اس کا مطلب ہے سب کا پروگرام دنیا کا یہی ہے یہ اللہ کے اکیلے ہو کر چیل چل کر مرتے رہے اور کوئی ان کی جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہو کر <primera> तो तो مرتے رہتے وہ یار مولویوں میں مدرسے اتنے دنوں کے لیے باندھو گئے امام علیہ سند کی بات سناتا ہوں کبھی مولوئی نے کاش پڑھی ہوتی امام علیہ سند کی باتیں یہ پڑھتے نہیں آئے آئے جی اور اگر پڑھتے ہیں تو صرف وہی باتیں پڑھتے ہیں جعل اور قرآن عظیم اللہ فرماتا ہے انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے یہ ٹکڑے اعلی با... حضرت سے وہی ٹکڑے والی بات نکالتے ہیں بس یہ اعلیٰ حضرت اس کا نام ہے رادل رادل بدعوت رات رات وبا سبحان اللہ جس طرح ترجمہ انہوں نے کیا ہے چھاپنے والوں نے پڑوسیوں کی دعوت اور فقیروں کی غمخاری کے ذریعے قہت اور وبا کو لوٹا دینے والا رشاء اللہ یہ کتاب ہے سوال کیا گیا آپ سے اللہ حضرت سکیا فرمات علمدین مفتی عشرتی اس کی مسئلہ میں کہ ہمارے دیار میں اس طرح کا رواج ہے کہ کوئی بلاد میں حیضہ ملک میں یعنی علاقے میں حیض چیچک قہت سالی وغیرہ آ جائے تو دفع بلا کے واسطے جبھی محلہ والے مل کر پھر سبیر اللہ اپنے اپنے ہسب استطاط چاول گیہوں پیسہ وغیرہ اٹھا کر کھانا پکاتے ہیں اور مولوی اور ملاؤں کو بھی دعوت کر کے ان لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں اور جبھی محلہ دار بھی کھاتے ہیں آیا اس صورت میں محلہ دار کو طعام میں مطبوق کا کھانا جائز ہوگا یا نا اعلیٰ جواب لکھا پھر آپ کی جس طرح عادت شریف ہے سمندر دیتے جو چیز خلاصہ کے طور پر اعلیٰ حضرت نے یہاں آخر میں کی ہے نا وہ میں آپ کے سنانا چاہتا ہوں آپ نے پہلے ساٹھ حدیثیں پیش کی کتنی حدیثیں ساٹھ! ساٹھ حدیثیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیت نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں گے انہیں کرم الہی و انعام حضرت رسالت پناہی تو اعلیٰ رب و تکرم علیہ وسلم سے پچیس فائدے ملنے کی امید ہے پچیس فائدے کیا ہیں ساٹھ ہدیسوں سے فائدے پچیس نکال کر اللہ حضرت پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس طرح اکٹھے ہو کر جب یہ کھانا پکا کر الٹا دعوت بلا کر سب کو کھلائیں گے مولویوں کو کھلائیں گے طلباء کو کھلائیں گے سب جمع ہو کر ایسا عبادت کریں گے تو فرمایا پچیس فائدے ہوں گے کیا ایک تو بے ادن ہی تعالی اللہ کے عمل سے بری موت سے بچیں گے اس کا مطلب ہے جو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں اور مدرسوں سے چھٹی کرانا چاہتے ہیں وہ ہر ایک کو بری موت مارنا چاہتے ہیں کابے کو بھی بان کر دے گھر کو بھی بند کر کے یعنی مقصد کیا کہ اللہ کو راضی کرنے والی جتنی جگہ ہیں ان کو بند کر کے اللہ کو راضی کرنے والی جتنی جگہ ہیں ان کو بند کر کے یہ ہر کسی کو بری موت مارنا چاہتے ہیں دوسرا عمریں زیادہ ہوں گی فرمایا ایسا کرو گے تو عمریں زیادہ ہوں گی زندگیاں بڑھ جائیں گی سبحان اللہ, سبحان, اللہ سبحان اللہ تیسرا فرمایا ان کی گنتی بڑھے گی تعداد بد جائے گی الٹا چوتھا فرمایا رزق کی وسعت مال کی کسرت ہوگی تیسرا پانچواں خیر و برکت پائیں گے چھٹی آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی سات ان کے شہرآباد ہو گئے آٹھ شکستہ حالی دور ہوگی نو خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل اطمینان خاطر حاصل ہوگا خوف اندیشہ زائل اور اطمینان اطمینان خاطر حاصل ہوگا دل دا اطمینان مل جائے گا خوف اتنا جان دیا جانگی مدد الہی شامل حال ہوگی رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی رضا الہی کے کام کریں گے غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا ان کے گناہ بخشے جائیں گے خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے سے <coughs> مدرسے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے آپس میں محبتیں بڑھیں گی جو ہر, ہر خوبی ہر خیر خوبی کی متبے ہے متباہ ہیں تھوڑے صرف تھوڑے شرط میں بہت کا پیٹ مرے گا کہ تنہا کھاتے تو دوں نہ اٹھتا اللہ آزہ وجل کے حضور درجے بلند ہوں گے مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحت فخر فرمائے گا روز قیامت دوزق سے امان رہیں گے ہاں جی آخرت میں احسان الہی سے بہرمند ہوں گے خدا جانے تو خدا نے چاہا تو اس, اس مبارک گروہ میں ہوں گے خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پور نور سید عالم سرور اکرم دلہ <سلام> علیہ وسلم کی فہل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا اعلی <سلام> حضرت فرماتے ہیں اس وقت کے لوگ بھی یہ چیچک اور اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ببائیں تو اس وقت کے مسلمان مدرسے بند کرنے کی بجائے کہتے ہیں چلو یار مدرسے چلیے اتنے چل کے روٹی شوٹی کماؤں گے طالب علم کی خدمت کریں گے یا ہر کوئی اپنے گھر دعوت فرماندا ہے تو لبا کو دلا دیتا ہے دوسروں کو بلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے ہاں جی تو وہ کہتا ہے یار سے اب انہوں نے سوال مسلمان پہلے کرتے ایسا کرنا صحیح ہے اعلیٰ پچیس فائدے ساٹھ حدیثوں سے نکال کر ان کو سنا رہے ہیں اور ہم ایک حدیث بھی سنانے کے قابل نہیں ہیں مدرسہ باندھ کر سبحان اللہ کیا کیا مبارک لوگ ہیں کیا علم ٹاٹے مار رہا کیا سینے میں ہی مان ٹاٹے مار رہا ہے سمجھے بھائی ایسا عجیب ہاں یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کروں گا کہ اللہ کبیر کہ میں حکومت سے بھی پوچھتا ہوں دوسرے لوگوں سے بھی بتاؤ تو صحیح تمہارا عقیدہ کیا ہے یہ وائرس اس طرح کی وبائیں اس طرح کے جو عذاب آتے ہیں اس کا سبب کیا ہے تمہارے اللہ عقیدہ تمہارا سبق سب کیا سبب ہے آخر عقیدہ تو کچھ ہٹتے ہوں نا اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں یہ کوئی اور چیز ہے سبب کوئی اور چیز ہے گناہ نہیں جس طرح کے نیچرل نیچریوں کا نظریہ ہے اور نظریہ تھا کہ یہ صرف طبیعت کا مسئلہ ہے اسباب اور مسب کا ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کو جب جب وہ سلسلہ بدلنے رکھتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب قائم رہتا ہے تو اللہ خوشی طرح رہتے ہیں بس یہی بات ہے تو اس کو کسی سبب طبیعت ہے اس کے تحت تم مانتے ہو تو پھر تو تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کیونکہ ہمیں قرآن مزید نہیں بخار ہے نا بخار چھوٹی سی تکلیف ہے تو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ یہ مصیبت جو بھی تم پر آتی ہے وہ اللہ کے عمل سے آتی ہے سبحان اللہ ما استاد مسلب اللہ بز اللہ سلحان اللہ کے عمر سے اور نفس کی شامل اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے نظریہ ہے کہ یہ تمام مصیبتیں یہ قانون کی وجہ سے ہے جو تم ایک مذلومہ دانوں کا نظریہ رکھتے ہو سائنس دانوں نے جو شیطانی نظریہ دیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے دنیا کے نظام میں یہ ایسا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت پکڑ فلان کرتوتوں کی سزا یہ کوئی نظریہ نہیں ہے اگر یہ سمجھتے ہو تو وہ تمہارے سمجھتے اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں تمہارا یہ عمل یہ اقدام بہت ہی پریشان کر رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا سبق دینے والی جگہ ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ عذابوں کو ٹالنے عذابوں کو ٹالنے والے اعمال بتانے کی جگہ ہیں ان کو کیوں بندر کروں بتاؤ تو صحیح کدھر جائیں اگلی بات کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب کچھ قرآن حدیث نے نبیوں رسولوں نے جس طرح بتایا ہم اسی طرح نکلی رکھتے ہیں تو بتاؤ پھر گناہوں کو روکنے کی بجائے نیکیوں کو کیوں روکتے ہو تم نے آٹھ مارچ کیوں ہونے دیا یہ میں مثال دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ اب لوگ اس سطح تک پہنچ گئے ہیں کہ ان بائن میں سے باز کی نظر میں اگر کوئی گناہ رہ گیا ہے تو وہ وہی ہے کہ جب بال بالکل ننگی ہو کر سامنے آ جائے اور اس طرح کے ساتھ مطالبے کرے میرا جس میری بدلی تو اس وقت بعض لوگ گناہ سمجھتے ہیں میں اس وجہ سے اس کی مثال دے رہا ہوں ورنہ یہاں تو سوائے گناہوں کے اور گوشا ہے ہی نہیں بے شک یہاں پر تو گناہوں کے سوا شروع سے کچھ نہیں ہے بے شک حق جی لیکن کیونکہ لوگوں کے اتنا تعلیم نے نظریات بدل دی کہ کفر اسلام بن گیا اسلام کفر بن گیا پتا سنت ہوگی سلو بدا ہوگی حرام حلال بن گیا حلال حرام بن گیا جیز نجائز ہو گیا نجائز نجائد جائز ہو گیا اب تو جس کو اسلام نیکی کہتا ہے اس کو برائی کہتے ہیں لیکن میں مثال دینے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر جو برائی کا تصور ہے اور جو انہوں نے کہا شور ڈالا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے برائی کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں میں مثال دیتا ہوں اس نے اسی کام کی ان لوگوں کے آگے بتاؤ تو صحیح ان کو تو نہیں روکا اور کبھی تم نے برائی کے روکنے کی بات ہی نہیں کہ بلکہ اس کو کہتے ہو یہ انتہا پسندی یا جرم ہے بلا فساد دیے اللہ ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا تمہارا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ برائی کو چھٹی دینا کفر اور یہودیت پلیتی کے ہر کام کی اجازت دینا اور دین اور غیرت کی یا انسانیت کے بات کی پابندی یہ تمہارا رویہ اور عمل بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ گناہوں سے اعمال میں یہ سزائیں آتی ہیں تمہارا نظریہ وہی سینسی ہے تو کم از کم مہربانی کر کے خود تو جو مرضی کسی کڈڈے میں گرو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے لیکن اتنا مہربانی تو کرو ہمیں تو اپنے ساتھ برباد نہ کرو یہ ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں تم بدماش ہو تم بہت بڑے ظالم ہو تمہارے پاس اسلح ہے زور ہے ایٹم بم ہے پوری دنیا کی فوجیں ایک ہیں ہے جی لیکن مہربانی کر کے ہم سے جتنے جو مسلمان کم از کم مسلمان رہنا چاہتا ہے اس سے ہاتھ تو اٹھا لو رحان اللہ شرانگ تو نہ بنو ابو جہل والے کام تو نہ کرو زبردستی کافر کرنے کی تو نہ سوچو ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو پران کا ہے ہم آل, اس کو گناہ سمجھتے ہیں جس کو قرآن و حدیث شریعت گناہ قرار دیتی ہیں بے شک اور ہم گناہوں کو سبب سمجھتے ہیں تمام عذابوں کا تم جو مرضی کرتے ہو جو مرضی تمہارتی کا نظریہ رکھتے ہو رکھو لیکن کم از کم ہم, ہم سے ہاتھ اٹھا لو جی ہم سے ہاتھ اٹھا اگلے دن عورت اسلام آباد میں ننگی ہو کر سڑک پہ آ گئی اور اس نے پولیس والوں کی پٹائی کر دیے کپڑا دینے کے لیے آیا پولیس والا وہ سارے ٹھڑکی تھے دینے والے وہ کوئی مرد نہیں تھا وہ سمجھتے تھے وہ سارے ایک ہی وہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے روزانہ ان کے بھی ادھر ہی جاتے ہیں جدھر ہم جدھر سے ہم فارغ ہو کر آئے ہیں یہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں جہاں سے ہم فارغ و تاثیر ہو کر آئے ہیں جی وہ سب اب پولیس والے کے کپڑے دینے کے لیے اس نے بوتھا بن پولیس والے کا بوتھا بند بھى بوتھا بن رہی ہے مولوی سچی كہہ دے تو عوام کا بندہ بھی سچی كہہ دے تو اندر ہو جاتا ہے يہ كيستا ہے بڈى يک کنجری کنجری كہنا اس کنجری کی توہين ہے اس کے ليے جتنے برے الفاظ ایسے لوگوں کے ليے جتنا جى پسند لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ليے ایسے الفاظ بولنا یہ الفاظ كى توہينائ ان كے ليے ہوتى اللہ یہ تو کوئی الفاظ کی فریاد نہیں سنتا اگر وہ الفاظ کی فریاد سنیں تو ایمان سے کہتا ہوں او ہوئے ہوئے ہو وہ اتنا چیخ چل رہے ہوتے وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں ہاں سمجھ نہیں آ तो تو میرے بھائی وہ دوسرے کریم میں گئے تو اس نے وہ جو موٹر وے والے سڑکوں پہ ایسے رکھتے سی کیا کہتا ہوں اس کون وہ کون اٹھائی اور ان کو مار دی کون اٹھائی دوسروں کو مار دی کون اٹھائی گاڑی والوں کو مار دی شیشے پہ مار دی ایک سان چھوٹا ہوا تھا <laughs> ایسے لوگوں کا تحفظ کرنا اور ان کی طرف کسی کی اگلی نہ اٹھنے دینا میں سمجھتا ہوں تمہارے تمام مسلے اور تمام طاقتیں جو ہیں تمام آئٹم جو ہے وہ تمام سب کچھ ایسے لوگوں کے لیے ہم جانتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ تمام تم وائرس کو وائرس کو ختم کرنے کی جو یعنی نہیں سوچ رہے یہ تمام ایسے وائرس تم وائرس کو ہوں, ہم کہتے ہیں اللہ کے عذاب یہ عذابوں کو دعوت کر رہے ہیں دعوت کر رہے ہو اور بلا رہے ہو یہ تمہارے تمام طریقے اللہ کے مختلف عذابوں کو بلانے کے ہیں اب یہ حربے اختیار کر کے جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی جو تم سازش کر رہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں جی یہ عذاب کو یہ وائرس سے بچانے کو جو ہے نا یہ, یہ کوئی تدبیر نہیں ہے یہ کوئی تدبیر نہیں ہے یہ ہر با ہے ایک چال بازی ہے کہ جہاں پر خدا کے عذاب سے بچنے کا جو کام ہو رہا ہے وہ بھی بند میں ضروری سمجھتا تھا چند بازیں جو آپ تک پہنچا دی ہیں محض اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے سمجھ دی تو دنیا کے کافر لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے فکنے اور شر کو کوئی سمجھنے والا نہیں الحمدللہ جو کام ناچید نے آج کر دیا ہے یہ دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ عقل اسی کو کہتے ہیں اور دین کی سمجھ اسی کو کہتے ہیں رام بڑانا میں